وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أهدى الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون يسور بقراتي چھبیسویں آیت ہے اور اس کا ماقبل سے یعنی پہلے کے مضمون سے تعلق یہ ہے کہ اللہ سبارک و تعالی نے اسلام کے بنیادی عقائد بیان کرتے ہوئے توحید رسالت اور آخرت تینوں کا اس سے پہلے ذکر کیا اس میں سے رسالت کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بڑی واضح دلیل یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا کلام اتارا ہے جس کے بارے میں ساری دنیا کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ وہ اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آئیں مگر کوئی لا نہیں سکا نہ لا سکتا ہے یعنی اس کی فصاحت اتنی بڑی اس کی بلاغت ایسی عظیم اس کا بیان اتنا مؤثر اور اس کے حقائق اتنے اعلی درجے کے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتا تو یہاں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کافر لوگ جن کو یہ چیلنج دیا گیا تھا وہ اس چیلنج کا کوئی جواب تو دے نہ سکے یعنی کوئی شخص بھی کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسا کلام بنا کر نہیں لا سکا جو قرآن کریم جیسا ہو یا قرآن کریم کی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسا ہو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی بڑے کام سے آجز ہو جاتا ہے اور لاجواب ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ بہت ہی اوچھے قسم کے اشکالات اور اعترالات کیا کرتا ہے اسی قسم کا ایک اوچھا اعتراض بعض کافروں نے قرآنِ کریم پر یہ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اور اس کا مقام بہت اونچا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ہی حقیر قسم کی مخلوقات کا ذکر آیا ہے مثلا یہ کہ اس میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ مکھی کا ذکر چنانچہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کافروں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان بتوں کی بے بسی کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی مکھھی آ کر ان کی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے وسعین اور یہ بھی کہ یہ لوگ جن بوتوں کو تم اللہ تبارک مطالعہ کے مثل قرار دیتے ہو یہ کوئی مکھھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لن اخلوق و زباب و اسی طرح ایک واقعہ پر اللہ تبارک مطالعہ نے کافروں کے دلائل کو بودا اور کمزور بیان کرنے کے لیے ان کو مکڑی کی گھر کی سے تشویج دی ہے کہ جو کچھ یہ دلائل پیش کرتے ہیں وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ مکڑی کے گھر سے زیادہ بودے اور کمزور ہیں تو یہاں اللہ تبارک نے ایک مثال دیتے ہوئے مکڑی کی مثال دی ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی معانی پر اس کی فساحت پر اس کی بلاغت پر کوئی معقول اعتراض کرنے کا تو موقع ملا نہیں نہ اس کی مثل لانے کا موقع ملا اس لیے انہوں نے یہ اچھا اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ سبارک و تعالی کی کتاب ہوتی اور اس کا درجہ کوئی بلند ہوتا تو اس میں مکھی اور مکڑی جیسی بے حقیقت اور حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا اور چونکہ اس میں مکھی کا ذکر آیا ہے یا مکڑی کا ذکر آیا ہے یا کسی اور حقیر مخلوق کا ذکر آیا ہے تو اس لئے ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مان سکتے اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نلّہ ما بسلم فما کہا کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے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 اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے مگر وہ گمراہ انہیں کو کرتا ہے جو نافرمان ہے تو خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ اللہ سبار و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی امقانہ بات ہے کہ محض کتاب میں مچھر کے یا مکھی کے یا مکڑی کے ذکر آ جانے کی وجہ سے آپ اس کتاب کو قابل اعتراض سمجھیں یا اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کریں ارے بھائی اگر معاملہ ہی مکھی کا بیان کرنا ہوگا معاملہ ہی مچھر کا بیان کرنا ہوگا یا معاملہ ہی مکڑی کا بیان کرنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی جگہ مچھر مکڑی اور مکھی کی جگہ کوئی اور شیر اور بھیڑیا تو نہیں کہا جائے گا جب مثال دی جا رہی ہے کسی حقیر چیز کی تو حقیر چیز ہی مثال میں بیان کی جائے گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مثال تو دی جا رہی ہے حقیر چیز کی یا معمولی چیز کی حقیر تو اللہ تعالی کی کوئی مخلوق نہیں ہے لیکن معمولی کہہ سکتے ہیں تو کسی معمولی چیز کی مثال دینا مقصود ہے اور اس کی جگہ آدمی کوئی بڑی مخلوق کی مثال دے دے یہ تو اور زیادہ یہ تو اور زیادہ احمقانہ بات ہوگی تو یہ اتنا احمقانہ اعتراض ہے کہ کوئی بھی سلیم التبا انسان اس کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا کہ سوال تو یہی ہے کہ جس چیز کی مثال دینی ہے وہ اسی کے مطابق دی جائے گی اس کو اگر حقیق یا معمولی چیز کی مثال دینی ہے تو معمولی چیز ہی کا ذکر کیا جائے گا اس سے نہ کلام کی وساط و براعت پہ کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ اس کلام کی اعلی درجے کی صفات کے اوپر اس سے کوئی برا اثر پڑتا ہے یہ تو اللہ تبارک تعالی اگر اس کے برعکس ہوتا کہ مثال تو جنی تھی چھوٹی چیز کی اور ذکر چھوٹی چیز کا آنا تھا اور اس کی جگہ کوئی بڑی چیز کا ذکر کر دیا تو یہ اور یہ زیادہ فساعت و بلاغت کے خلاف بات ہوتی اور یہ زیادہ قابل اعتراض ہوتی یہ بات موجودہ بات تو کوئی بھی قابل اعتراض نہیں ہے یہ کچھ ایسے ہی بات ہے ایسے ہی اعتراض ہے جیسے کہ لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے پاس گیا تھا کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ میرے تیار کر دو وہ اچھا کاتب تھا تو اس نے قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا اور جب نسخہ تیار کر کے اس کو دیا تو اس نے عجیب معاملہ دیکھا کہ جہاں جہاں شیطان کا لفظ آیا تھا اس نے شیطان کی جگہ کسی پیغمبر کا نام لکھ دیا یا کسی جگہ جہاں جہاں کافر کا ذکر آیا تھا تو کافر کی جگہ مسلم لکھ دیا تو پوچھو یہ کیا حرکت کی ہے تو کرنے گا کہ جی اللہ کا تعالیٰ کا گرام ہے اس میں شیطان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں شیطان کی جگہ میں نے یہ مقدس نام لکھ دیے تو یہ اعتراض کچھ اسی قسم کا تھا کہ یہ مکھی اور مچھر کا ذکر کیوں آ رہا ہے قرآن کریم میں ایک معمولی عقل کا آدمی بھی اس کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا یہ بات کہنے کے دوران اللہ سبارک اتارنے اہم مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے مگر گمراہ انہیں کو کرتا ہے جو نافرمان فرمان ہے بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے لیکن جب لوگ ضد پر ہر دھرمی پر آبادہ ہو جائیں اور اتنے اعلی کلام کے مقابلے میں ایسے بہودہ اعتراضات لگانے لگے ہیں اور انہوں نے اپنا ہر دھرمی کا طریقہ اختیار کر لیا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکاس فرمایا ہے کہ القرآن حجت اللہ او عوال یہ قرآن یا تو تمہارے لیے دلیل بنے گا تمہارے نیک مال کی یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا آخرت میں تو قرآن تو نازل ہو رہا تھا صدیق اکبر پر بھی فاروق اعظم پر بھی یعنی نازل ہو رہا تھا ان کے لیے بھی ان کے سامنے پڑھا جا رہا تھا اور صدیق اکبر کے لیے بھی حضرت فاروق اعظم کے لیے بھی عثمان غریم علی مرتضیٰ کے لیے بھی اور رضی اللہ تعالی عنہ عجمعین اور سور سات، تمام صحابہ کرام کے سامنے لیکن ان حضرات کی تو ہدایت میں اضافہ کر رہا تھا اور یہی قرآن ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے کافروں کے سامنے بھی پڑا جا رہا تھا مگر جو قرآنِ کریم کی آیتیں نازل ہوتی ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا وجہ کیا ہے کہ پہلے قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کو قبول کرنے کے لئے بند نہیں کیے تھے وہ کالمی حق تھے لہذا جب حق بات ان کے سامنے آئی تو انہوں نے بے تمل ان کو قبول کر لیا اور دوسرے قسم کے لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا یا قسم کھا رکھی تھی کہ ہمیں ایمان نہیں لانا جب ایمان نہیں لانا تو ہر طرح کے اعتراضات اس کے اوپر کرنے ہیں تو اسی قسم کا ایک اعتراض یہ بھی انہوں نے کیا تھا اس لیے جب انہوں نے حد درمی کا طریقہ اپنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس حد درمی اور اناد کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہی میں ہی پڑا رہنے دیتا ہے یہی مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو تو ہدایت عطا فرماتا ہے اور بہت سوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے لیکن شادی فرما دیا کہ گمرہ انہیں کو کرتا ہے جو نافرمان ہے یعنی جو پہلے ہی سے یہ بات طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بات ماننی نہیں ہے تو ظاہر ہے جب انہوں نے خود براستہ اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالب بھی ان کو گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے لہذا اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ آدمی کو ہر وقت حق کا طالب رہنا چاہیے اور ہر وقت اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے حق کی ضرورت ہے اور حق کی جو بات بھی میرے سامنے آئے گی میں اس کو قبول کروں گا اور کسی ایک بات کے اوپر آدمی اس طرح جم کر بیٹھ جائے کہ کتنے ہی دلائل اس کے مقابلے پر لائے جا رہے ہوں اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کسم کھا کر بیٹھا ہوا ہو کہ میں اس کو مانوں گا نہیں تو پھر اللہ بچائے یہ چیز اس کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اللہ سبارک و تعالی اس کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے پھر اگلی آیتوں میں اللہ سبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا تھا کہ صرف نافرمانوں ہی کو گمرہ کرتا ہے تو اس نافرمانوں کی کچھ صفات بیان فرمائی کوئی نافرمان لوگ کیسے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ اگلی آیت میں ان کا بیان فرمایا ہے کہ الزنقدون عہد اللہ میں بادی میخا کی وہ یکما امر اللہ بھی خدو نفل ارض کہ خاطر تو یہ تین صبح بیان فرمائیں کہ فاسق لوگ یا نافرمان لوگ کون ہیں وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے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 عہد سے یہاں پر کیا مراد ہے بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس عہد سے مراد وہ عہد الفط ہے جس کا ذکر آگے سورہ آراف میں آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تو رب کیا میں تمہارے اوپر وردگار نہیں ہوں سب نے اللہ تعالیٰ کے اوپر وردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور پھر یہ جو فرمایا کہ عہد کو پکا کرنے کے بعد تو پکا کرنے سے مراد مظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالی کے پیغمبر آتے رہے ہیں جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے ہیں اور ان کو اس عہد کے اوپر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہے ہیں تو عہد تو وہ علف میں ہوا تھا اور ممبادی میساق ہی اس کو مزید پختہ کرنے کے لئے اللہ تعالی پیغمبر بیچتے رہے ہیں ان پیغمبروں کی تعلیمات اور ہدایات کے سننے کے باوجود اور ان کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان کے تعلیمات حاصل کرنے کے باوجود یہ لوگ اس عہد کو توڑتے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کا انہوں نے احترام نہیں کیا اور اس عہد کی ایک اور تصویر ممکن ہے اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جس کو آج کل طرح میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسڈ کاویننٹ ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق اور مالک سے کرتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ارشف جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا خاصبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کسی ملک کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو اس ملک کا شہری قرار دینے کے لیے کسی عہد نامے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے وہ پیدا ہو گئے تو بس خود بخود اس ملک کے شہری بن گئے لیکن جو لوگ جو باہر سے آتے ہیں اور کسی ملک کی شاعری اختیار کرتے ہیں ان کو باقاعدہ ایک عہد نامہ کرنا پڑتا ہے اس ملک کے ساتھ اس کی سرائے تسلیم کرنی پڑتی ہے تو اسی طرح جب ایک بندہ ایک انسان پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی کی کائنات میں اس کی پیدا کی ہوئی کائنات میں تو اس نے یہ خاموش عہد کر لیا کہ میں اس کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق رہوں گا اور اس کی تعلیمات پر عمل کروں گا اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ اشار فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشی یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سے انصاف کا تقاضا ہے کہ پیدا تو اللہ تعالی کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی کی جائے تو اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالی کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے وقت تو ان نافرمانوں کی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ اہد کو پختہ کرنے کے باوجود توڑ ڈالتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے تو اطاعت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسری سبت یہ بیان فرمائی کہ وہ یقاء نما اللہ بھی انوسل کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اس سے مراد رشتے داروں کے وہ حقوق عمال کرنا ہے جنہیں صلاح رحمی کہا جاتا ہے یہاں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی تین صفات بیان فرمائی ہے ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے یعنی نو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے اور دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے اللہ تعالی نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے بھائی بھائی شور اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوا کرتی ہے لہذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے فہل اصئی تم انلئی تم انقب ارحام تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان تین صفات میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ نہ تو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں اور نہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں اور جو سخت حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کرے وہ فساد مچانے والا ہے یہ زمین میں فساد مچانا قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ایک اصطلاح جیسی معلوم ہوتی ہے زمین میں فساد بچانا یہ بہت سے معنی کے اندر آتا ہے اس کے مزداقات بہت سارے ہیں اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ زمین اللہ سبحانہ کو تالا کی پیدا کی ہوئی ہے لہذا اس کا زمین کا اصل حق یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ ہی کی عبادت کی جائے اللہ ہی کے احکام پر عمل کیا جائے اور اس زمین کے اندر اللہ تبارک مطالعہ کے وہجے جوے پیغمبروں کی تعلیمات کو اپنا مجھے راہ بنایا جائے اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے وہ عبادتیں کی جائیں جس طرح کے معاملات کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے معاملات کیے جائیں جیسے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے اخلاق اختیار کیے جائیں اگر زمین میں تمام انسان یہ کام کر رہے ہوں تو زمین کی پیدائش کا اصل مقصود حاصل ہو گیا لیکن اگر کوئی شخص زمین کی پیدائش کے اس مقصد کی خلاف ورزی کرتا ہے عبادت اللہ کے بجائے کسی اور کی کرتا ہے اور معاملات میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کی رعایت نہیں رکھتا اخلاق اس کے خراب ہیں جن اخلاق کی اللہ عرص کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم دی ہے وہ اخلاق اس نے اختیار نہیں کی ہے معاشرت میں جن لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلائی کرنے کا حکم دیا ہے مثلا والدین ہیں بہن بھائی ہیں سیدار ہیں ان کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں اور اخلاق اس کے خراب ہیں تو یہ زمین کو استعمال جو کر رہا ہے وہ اس کے اصل مقصد میں استعمال نہیں کر رہا بلکہ زمین کے مقصد کے خلاف اپنی زندگی گزار رہا ہے اس لیے اس کا یہ عمل زمین میں فساد پھیلانا ہے تو حقیقت میں عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق دین کے پانچوں شعبوں میں سے کسی شعبے کے اندر بھی اگر انسان غلط راوی اختیار کرے اور رویش بھی ایسے غلط اختیار کرے جس کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچے تو وہ قرآن کریم کی اس میں فساد پل عفظ ہے لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک وطالیہ نے اس کو فرمایا کہ یہ فساد فی العض کر رہے ہیں کیونکہ زمین کو اللہ اور اللہ کے احکام کے مطابق جس مقصد کے تحت استعمال کرنا چاہیے تھا اس مقصد میں استعمال نہیں کر رہے لہذا یہ فساد فلاح ہے یہ زمین میں فساد پڑ جانے والے ہیں پھر اللہ تبارک وطہ کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی حقیقت بیان فرماتے ہیں اور لوگوں کو کسی حقیقت کی طرف دعوت دیتے ہیں یا کسی حکم کا کسی کو پابند بناتے ہیں تو صرف ایک قانونی انداز میں ایک حکم جاری کر دینے کا طریقہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں حاکم ہے وہاں رب بھی ہیں پروردگار بھی ہیں رحیم و کریم بھی ہیں لہذا وہ صرف قانون جاری کر دینے پر اکتفا نہیں فرماتے بلکہ قانون کے آگے پیچھے کوئی ایسا اسلوب بھی اختیار فرماتے ہیں جو نصیحت کا اسلوب ہوتا ہے شفقت کا اسلوب ہوتا ہے اور بلانے والا ہوتا ہے دل میں نرمی پیدا کرنے والا ہوتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اگلی آیت میں وہی اسلوب اختیار کرتے ہوئے کہ یہ جو ہم نے تمہیں تین عقائد کی طرف دعوت دی ہے ان کو سمجھو عقل سے سمجھو اور ذرا غور کرو کہ اس کے خلاف جو تمہیں راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ تمہارے لیے کتنا نامناسب ہے تو جو فرمایا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 اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے یہ وہ مسلح نا مشفقانہ انداز ہے کہ عقلی باتیں تو اپنی جگہ پر رہیں اور عقلی دلائل اپنی جگہ پر رہیں لیکن خود سوچو کہ تم خود جب تسلیم کرتے ہو کہ تم بے جان تھے اللہ تعالی نے تمہیں زندگی بخشی اور موت آئے گی تو وہ بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر لوٹ کر تو اسی کے پاس جاؤ گے تو پھر اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل تم کیسے اختیار کر لیتے ہو یہ ایک ناسحانہ اور مشقانہ انداز میں یہ جملہ فرمایا اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر کیا جو پوری انسانیت کے اوپر حاوی ہے فرمایا <تصفيق> بکلین عالیم یعنی وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا چنان سے ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے یعنی اللہ تبارک تعالی نے اپنے احسانات بندوں کے اوپر جو احسانات ہیں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نازل فرمائی ہیں ان کا ایک خلاصہ اس طرح بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو نصیب یہ کہ تم کو پیدا کیا ہے بلکہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا یعنی زمین میں جو چیزیں اگ رہی ہیں وہ تمہارے لیے ہیں جو درخت ہے وہ تمہارے لیے ہیں جو پھل ہیں وہ تمہارے لیے ہیں جو ترکاریاں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں جو جانور ہے وہ تمہارے لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اور یہیں سے بکائے کرام نے یہ مسئلہ بھی کیا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں ان کا استعمال میں اصل یہ ہے کہ بندے کے لیے وہ ہلال ہے تا وقت ہے کہ کسی چیز کی حرمت کی کوئی دلیل نہ آ جائے جب تک حرمت کا کوئی حکم نہ آ جائے ناجائز ہونے کا حکم نہ آ جائے یا قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو اس وقت تک ہم کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے ناجائز نہیں کہہ سکتے بلکہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے دفع کے لئے پیدا کی ہیں لہٰذا وہ اس وقت تک حلال رہیں گے جب تک کہ ان کے خلاف کوئی حلال ہونے کے خلاف کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے تو اللہ تعالی نے ہے کہ زمین میں تو یہ حال ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اور پھر ہم نے فرمایا کہ آسمان بھی پیدا کیے اور ساتھ اوپر تیرے نیچے آسمان پیدا کیے ہیں وہ بھی ہمارا ہی کارنامہ ہے اور یہ مشکل عرب بھی مانتے تھے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو جب یہ بات مانتے ہو تو پھر کیسے تمہارا دل اس بات پر آبادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور بندگی شروع کر دو وہ بھی کلین عالیم اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے